نحج خدبہ نمبر دو سو چوبیس امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ تمام انس رکھنے والوں سے زیادہ مانوس ہے اور جو تجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے ہما وقت پیش پیش ہے تو ان کی باطنی کیفیت کو دیکھتا ہے اور ان کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے اور ان کی بصیرتوں کی رسائی سے باخبر ہے ان کے راز تیرے سامنے آشکارا اور ان کے دل تیرے آگے فریادی ہیں اگر تنہائی سے ان کا جی گھبراتا ہے تو تیرا ذکر ان کا دل بہلاتا ہے اگر مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں تو وہ تیرے دامن میں پناہ لینے کے لیے ملتجی ہوتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ سب چیزوں کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے اور ان کے نفاذ پذیر ہونے کی جگہیں تیرے ہی فیصلوں سے وابستہ ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خود میں خدایا اگر میں سوال کرنے سے آجز رہوں یا اپنے مقصود پر نظر نہ ڈال سکوں تو تو میری مسلحتوں کی طرف رہنمائی فرما اور میرے دل کو اصلاح و بہبود کی صحیح منزل پر پہنچا بار عہا یہ چیز تیری رہنمائیوں اور حاجت روایوں کو دیکھتے ہوئے کوئی نرالی نہیں بار عہا میرا معاملہ اپنے اف و بخشش سے طے کر نہ اپنے عدل و انصاف کے معیار سے